کہ ایک صاحب سے آج ایسی بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ لوہے محفوظ پر ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے یا لکھ دی گئی ہے پیر کا اللہ تبارک و بطارہ جو ہے وہ جاننے والا اور مالک ہے جب اللہ ازب اجل نے تقدیر لکھ ہی دی ہے تو کوئی شخص اگر بھی دوسرے شخص کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو اس قاتل کا اس میں کیا کس طرح جب کی اس کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی اس حوالے سے وہ کوئی بات کر رہے تھے تو اس پر ذرا شرعی نقطۂ نظر سے ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے جزاک اللہ واسن الجزا کے تقدیر کہاں تک جو ہے جی فقیر بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جزاک اللہ علامہ صاحب مائیکو تشہر سامہ بھائی میں نے پہلے بھی ایک دو بار کیا آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیف پر گفتگو کرنے سے سختی سے مناثر ملا آپ جنگ اتنے آگے جائیں گے گمئی کے راستے کھڑتے جائیں گے ہم تو کیا ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہتہ کے بعد میں آئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ٹھیک آقا کریم صلی اللہ تشیل آئے تو آگے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک دوسرے شادی تقدی کے مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے تو آکا کرین صلی اللہ علیہ کہا کہ آج میرا ارادہ تھا میں تمہیں بتا دے ہوں کہ لال القدر کس رات کو ہوگی اور جس رات کو بتاتا ساری عمر اسی رات میں آتی لیکن چونکہ میں نے جس مسئلے سے منع کیا تم گفتگو کر رہے ہو لہذا آج کے بعد ڈھونڈتے رہو تو تقدیر کے مسائل ایسے ہیں کہ جوں جوں آپ اس میں غور و فکر کریں گے سوائے بلی کامل کے اس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی ادرت مجدانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا اپنے اولیات کے سب کے مجھے اس کا علم عطا فرمایا تو میں تو میرا خیال ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں اپنی جہالت لوگوں کو بتا دوں تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے میں گفتگو کروں صرف ایک دو واقعات جو میں نے بزرگوں کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا نہ امام جافا سادہ کربی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی سوال پیدا ہوا تھا کہ انسان کے لیے جب ہر رکھ دی گئی ہے تو اب اس کا کیا قصور ہے وہ تو مجبور کر دیا گیا اور ایک پورا فرقہ اسلام میں ہو گزرا جس کو جبریہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے لکھ دی آدمی مجبور ہے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ گمراہ علماء اللہ سنت رسو صابہ تعدیم نے اس کو گمراہ کہا جمع جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال ہوا کہ ایک گروہ کہتے ہیں تقدیر لکھ دی گئی ہے آدمی مجبور ہے اور ایک کہتا ہے لکھا آدمی مخصار ہے جو چاہے کرے قدریا کا موت کا یہی اتحاد وہ کہتے تھے تقدیر نام کی کوئی نہیں جو آدمی کرتا ہے اللہ کو بعد میں پتا لکھتا ہے جیسے تفریح الحرام میں برغا تحران مول غلام اللہ پنڈی والے کے ساتھ مول سینچر کی تفریح کہ اللہ کو آدمیوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں اس نے کیا کرنا ہے جب آدمی کرتا ہے تو اس کو علا ہوتا ہے تو یہ دو عقیدے ہو چکے دونوں گمراہ صادق رضی اللہ تعالیٰ نے سمایا کہ ہم ان دونوں کو ایمان سے نہ آدمی مجبور ہے اور نہ ہی بالکل کھلی چھٹی دے دی گئی ہے ہمارا مسئلہ کہل سنت کا مسئلہ کس کے درمیان ہے اللہ نے انسان کو ارادے کا مختار بنایا ہے اور فیر کا خالق خود بنا ہے وا نہ ہو نہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے دو راستے بتا دیے ہیں اپنے سے جو چاہے وہ کفر کرے وہ چاہے اسلام قبول کرے اللہ نے عقل دے دی دو راستے بتا دیے اب اتنی طاقت نے دی کہ اختیار ہم نے کہنا ہے اور اس کا خالق جو ہے ہدایت اور گمراہی کا صرف خالق ہے تو ہم نہ مار مجبور ہیں اور نہ ہی مار بالکل کھلے چھوڑ دیے گئے کچھ معاملات میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا اور کچھ میں ہمیں مجبور کر دیا یہی سوال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہوا تو آپ نے اس کو لایا اور اس آدمی نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی ایک ٹانگ کھڑی کرو اس نے ایک ٹانگ کھڑی کی کہا دوسری بھی کھڑی کرو کہا دوسری تو نہیں کر سکتا گر جاؤں گا تو کہا اللہ نے ایسے ہی ہمیں ایک ٹانگ کھڑے کرنے کا ملک بنا دیا دونوں تنگی کرنے کا مالک نہیں بنایا آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا تو بعض مسائل میں اللہ نے ہمیں یعنی گسار بھی کیا ہے عقل دی ہے عقل کے مطابق ہم کام کریں گے تو اسی عقل کے مطابق ہر بات میں سزا اور جزا ملے گی انسان جتنا آگے جائیں گے یہ الجھ بڑھتی جائیں گی یہ کام نہیں ہوں گی اس لیے یعنی اگر کوئی اور اگلے دین بتا سکے تو مجھے خوشی ہوگی مجھے تو اتنا صاحی لنگ ہے اس زیادہ میں رقدی کے مسئلے میں بات نہیں کر سکا جی دل کی بات